بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نحمد اللہ رسول الکریم الحمدللہ کل احرام باننے کا طریقہ اور احرام کے بعد کن کن چیزوں سے احتیاط کرنا ہے ان چیزوں کا تذکرہ اللہ کے فضل سے ہوا اب اس کے بعد ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے احرام کے بعد جتنا بھی ہو سکے کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں خاص کر جب بھی کوئی نئی حالت پیش آئے صبح کے وقت شام کے وقت کسی سے ملاقات ہو نماز کے وقت جو بھی نئی حالت پیش آئے اس میں حاجی اور عمرہ کرنے والے کی زبان کے اوپر تلبیہ ہونا چاہیے اور جب تلبیہ شروع کرے تین مرتبہ تلبیہ پڑھیں مرد بلند آواز سے اور مستورات اور عورتیں ہماری بہنیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی اس طرح اپنا یہ سفر اللہ کے ذکر کے اندر طیبہ ثغوار کے اندر اللہ کی طرف انعبت میں اور کچھ ضروری بات چیت کی ضرورت پیش آ جائے تو اس میں بھی گنجائش ہے بیکار دنیا کے قصوں میں اور بیکار باتوں کے اندر ہرگز اپنے آپ کو مشغول نہ کریں بہت مبارک سفر ہے اللہ کے گھر اور ان کے دربار کی حاضری نصیب ہو رہی ہے بڑی سعادت ہے اور اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھیں ہوتے ہوتے اب ہم جدہ پہنچیں گے جدہ کو باب الحرمین کہا جاتا ہے یہاں پہنچ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اللہ پاک نے اپنے گھر سے نکال ہمارے گھر سے نکالا اور اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی اور اب ہم بالکل قریب پہنچ گئے منزل مقصود قریب آ رہی ہے جدہ کی جو کارروائی ہوگی وہاں پوری کی جائے گی وہاں سے پوری ہونے کے بعد اب ہماری کوچ یا ہماری کار یا جس کے ذریعے بھی اب ہم کو مکہ مکرمہ حاضر ہونا ہے وہاں کی حاضری کے لیے اب ہم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوں گے حدود حرم جب شروع ہونے والے ہیں تو حدود حرم کے پہلے پہلے انسان کے دل و دماغ کے اندر یہ تصور رہے کہ میں بہت باعظمت جگہ کے اندر داخل ہو رہا ہوں یہ وہ حدود حرم ہے انبیاء علیہم صلاۃ وسلام اور صلاف صالحین کا معمول یہ رہا ہے کہ جب وہ حرم کے قریب پہنچتے تھے تو برہنہ پاؤں ہو جاتے تھے اور پیدل چل کر اللہ کے اس حرم کے اندر داخل ہوتے تھے آج کر ہمارا سفر کوچ میں ہوتا ہے کار میں ہوتا ہے ہمارے لیے مشکل ہے لہذا توبہ استغفار ندامت کے ساتھ کہ اللہ اس سنت پر تو میں عمل نہیں کر سکتا کہ جس سنت کے اوپر اور جس طریقے کے اوپر آپ کے مخلص اور نیک اور منتخب بندے حاضر ہوا کرتے تھے میں مجبور ہوں اپنی اس مجبوری کا اظہار کرتے ہوئے ندامت کے ساتھ اپنی کار اور اپنے کوچھی کے اندر روانہ ہو رہے ہیں لیکن دل اللہ کی عظمتوں سے بھرا ہوا ہو استغفار زبان کے اوپر ہو ندامت کی بھی کیفیت ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مسرت بھی ہو کہ اللہ کے دربار کی حاضری ہو رہی ہے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے پہلے اگر موقع مل سکے جدہ کے اندر تو غسل کر لینا مصاحب ہے غسل کر کے داخل ہونا یہ زیادہ بہتر ہے اور اگر غسل کا موقع نہیں ملا اور اپنے اسی حرام کے ساتھ لبیک کی صداے بلند کرتے ہوئے ہم مکہ مکرمہ میں حدود حرم حدود حرم میں داخل ہو گئے تو بھی گنجائش ہے اب ہم مکہ مکرمہ پہنچے ہیں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ہمارا کام یہی ہوگا کہ اپنے سامان کو جہاں ہم کو رکھنا ہے جہاں ہمارے لیے گروپ نے اور ہمارے ٹور نے انتظام کیا ہے آج کل تو عام طور پر ٹور ہی کے ذریعے سفر ہوتا ہے تو جہاں ہمارا انتظام ہے وہاں پہنچ کر اپنے سامان کو اطمینان سے رکھ دیں تاکہ پھر سامان کے اندر ہمارا دل نہ لگا رہے اگر ہم نے سامان کو یہ دھوتا رکھ دیا اور عجلت اور جلدی اختیار کرتے ہوئے بیت اللہ پہنچ گئے تو ممکن ہے کہ ہم کمزور ہیں ہمارے دل پاسپورٹ میں لگا ہوا ہوگا خیر پاسپورٹ تو گروپ والوں کے پاس ہوگا لیکن سامان کی طرف لگا ہوا ہوگا کہ میرے بیگ کہاں ہوگی یہ کہاں ہوگا وہ کہاں ہوگا اس لیے سامان کو اطمینان سے رکھ لو، اپنے جگہ کا اچھی طریقے سے بندوبست کر لو اور پھر اس کے بعد جب اطمینان ہو جائے اور ساتھیوں کا مشورہ بھی ہو جائے کہ اب ہم الحمدللہ تمام کارروائیوں سے تمام اپنے کاموں سے فارغ ہو چکے ہیں اب ہم کو عمرہ کرنے کے لیے طواف وغیرہ کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ چلنا ہے تو اب اس کے بعد اطمینان کے ساتھ بیت اللہ کی طرف روانگی ہو تاکہ بیت اللہ کی جب حاضری ہو تو پورے خوشوں اور خضو کے ساتھ ہو ہمارا دل پورے طریقے سے اللہ کی طرف متوجہ ہو سامان میں اٹکا ہوا نہ ہو اور دوسرے کاموں کے اندر لگا ہوا نہ ہو لیکن اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم صبح سے شام تک اپنے سامان ہی کے انتظام میں گزار دیں اور اپنا قیمت وقت بیکار چیزوں کے اندر کر دیں جلدی سے جلدی جتنا ہو سکے اپنے ان ضروری کاموں سے فارغ ہو جائیں اور ان تمام ضروری کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اگر تھکن ہے اور بہت زیادہ طبیعت کے بوجھ ہے کچھ آرام کا تقاضا ہے تو آرام بھی کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ بہت ہی بشاشت قلبی کے ساتھ بیت اللہ کی حاضری دینا ہے بوجھ کے ساتھ نہیں تاکہ خوشوں اور خضو کے ساتھ وہاں پہنچ کر جو ہم کو کام کرنا ہے اطمینان سے ان تمام کاموں کا انجام دے سکیں اب ہم بیت اللہ کی طرف چل رہے ہیں نگاہیں جھکی ہوئی ہوں دل اللہ کی عظمت سے بھرا ہوا ہو لبیک کی صدای ہماری زبان کے اوپر ہو لبیک اللہ لبیک لبیک الا شریک الگ لبیک ان الحمد والنعمت امت الکول لا شریک لگ اگر موقع مل سکے بیت اللہ میں داخل ہونے کے وقت باب السلام سے داخل ہونے کا اگر موقع ہو تو ادھر سے ہمارا رخ پڑ رہا ہو جانے کا دروازہ قریب ہو تو باب السلام سے داخل ہونا یہ بہتر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی دروازے سے داخل ہوا کرتے تھے لیکن اگر موقع نہ ہو اور کسی دوسرے گیٹ کی طرف ہمارا روم ہے اور وہاں سے ہم آ رہے ہیں تو جہاں سے بھی داخلہ ہو جائے بیت اللہ میں ہم داخل ہوں گے تو بیت اللہ میں داخل ہونے کے وقت یہ مسجد حرام ہے اور ہر مسجد میں داخل ہونے سے پہلے مصنون طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنا رائٹ پاؤں دانا پاؤں اندر رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پریں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجیں بسم اللہ وسلاۃ والسلام علیہ رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم اور اس کے بعد یہ دعا اللہ مفتحلی ابواب رحمتق و لنا ابواب رسقق اور اس کے بعد بسم اللہ دخلطو و علیہ توکل و نویت سنت الکاف ہر مسجد میں داخل ہونے کے وقت جو مسنون طریقہ ہے اس مسنون طریقے کے مطابق ہم مسجد حرام میں داخل ہوں اب داخل ہونے کے بعد آگے بڑھیں گے ہماری نظر بیت اللہ کے اوپر پڑے گی بیت اللہ کے اوپر جو پہلی نظر ہے بڑی قیمتی نظر ہے بہت قیمتی نظر جیسے ہی بیت اللہ کے اوپر نظر پڑے اللہ اکبر تین مرتبہ ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر لا الہ, الا اللہ, اللہ, اکبر لا الہ الا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اگر اتنا یاد رہے تو بہت کافی ہے اور اس کے بعد کی جو دعائیں آتی ہیں یہ بات ذہن میں رہے کہ دعاؤں کا جن دعاؤں کا تذکر آتا ہے اگر پہلے سے یا دعائیں یاد کر رکھی ہیں خوشوہ و خضو کے ساتھ ہم ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں الفاظ کے ساتھ ترجمہ بھی ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں ترجمہ کے ساتھ اگر انسان پڑھتا ہے تو اور زیادہ دل لگتا ہے خوشو اور خود نصیب ہوتا ہے کیا پڑھ رہا ہے وہ سمجھتا ہے تو اگر یہ دعا یاد ہو سکے تو پہلے سے یاد کر لیں بہتر ہے اور اگر یاد نہ ہو سکے تو پھر صرف اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھ لینا بھی کافی ہے اور اس انشاءاللہ جو دعا مانگی جاتی ہے پہلی نظر کے وقت میں اللہ پاک ان تمام دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں بزرگوں نے لکھا ہے اور سنا ہے کہ انسان اس وقت یہ دعا کر لے کہ اللہ یہاں کی حاضری ہوئی ہے اس کو قبول فرما اور اس کے بعد جتنے بھی اعمال و سنت کے مطابق آپ ادا کروا دیں اور میری جتنی بھی دعائیں ہیں ان تمام دعاؤں کو قبول فرما اور حسن خاتمہ کی دعا تو بہرحال ہر وقت کرنا ہی ہے پہلی نظر کے وقت کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے اگر یاد رہے اور موقع ہو تو یہ دعا بھی پڑھ لینا بہتر ہے اللّہ انت السلام و منت السلام فہ ربنا بالسلام عبِ زد اللّہ جد بک حاضہ تعظیم و تشریفاً و تقریماً و مہابتاً و ضد منہد جہو ووتمََََََََََ و و اگر یہ دعا یاد ہو بہتر ہے ورنہ اس کا ترجمہ اپنے زبان میں اردو میں گجراتی میں انگلش میں کم از کم اس کا ترجمہ ذہن میں محفوظ کر لیں اور پھر وہ ترجمہ ہی اپنی زبان میں ادا کر دیں اور وہی دعا اپنی زبان میں مانگ لیں انشاءاللہ برکت حاصل ہو جائے گی اللہم انت السلام اے اللہ آپ ہی سلام ہیں کا السلام اور آپ ہی کی طرف سے سلامتی ملتی ہے آپ ہی کی طرف سے سلامتی ملتی ہے فحی نہ رب اے ہمارے رب ہمیں سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرما فحینا ہم کو زندگی عطا فرما سلامتی کے ساتھ آپ کی سلامتی کے اندر ہم ہمیشہ رہیں اللہ زد بی تقاضہ تعظیم و تشریفا و اے اللہ یہ آپ کا گھر ہے اے اللہ یہ آپ کا گھر ہے آپ اپنے اس گھر کی تعظیم کو اس گھر کے تقریم کو اور اس گھر کے شرف اور حیبت کو اور زیادہ کر دیجیے اللہ نے جو اس کے اندر عظمتیں رکھی ہیں بیت اللہ کا جو احترام ہے بیت اللہ کا جو اکرام اور شرف ہے وہ سب جانتے ہیں تو اللہ اس کے شرافت کو اس کی عظمتوں کو اور اس کے تقریم کو اور زیادہ بڑھا دیجیے و محابتاً اور اس کے حیبت کو اور زیادہ بڑھا دیجیے یہاں جب حاضر ہوں تو دل آپ کی عظمت سے بھرے ہوئے ہو اور آپ کی عظمتیں اور آپ کے کیبیائی ہمارے دلوں کے اندر ہو وہ ضد منحط جہو اوتما رہو تشریفاً و تقریماً و تعظیم اور اے اللہ جو یہاں حاضر ہوا ہو حج کے ارادے سے یا عمرہ کرنے کے ارادے سے منحجہ اور عتمر رہ حج کے لیے حاضر ہوا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے اے اللہ اس کی بھی تعظیم اور تقریم اور شرف اور ثواب کو بڑھا دیجیے جو حاجی بن کر وہاں پہنچ رہا ہے اللہ اس کو بھی ثواب اور عجر زیادہ سے زیادہ عطا فرمائیے اس کے عزتوں کو بڑھا دیجئے اس کے شرف و تعظیم کو بڑھا دیجئے تو اللہ آپ کے اس گھر کی عظمتوں کو بھی بڑھا دیجئے اور جو آنے والا اس کی زیارت کے لیے آ رہا ہے اللہ اس کو بھی محروم نہ فرما اس کو بھی اجر و ثواب سے بھرپور حصہ عطا فرما اور اس کی عزتوں کو اور عظمتوں کو بڑھا دیجئے اگر یاد رہے اور یاد آ جائے تو یہ دعا پڑھ لینا ہے اور اگر یاد نہ آئے تو کم از کم تین مرتبہ اللّہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ل اکبر لا الا اللہ, اللہ, اللہ کہ کافی ہے پھر اس کے بعد اب ہم کو سب سے پہلے بیت اللہ میں پہنچنے کے بعد اگر فرض نماز کا وقت ہے اتفاق سے تو فرض نماز ادا کرنا ہے اور اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہے تو ہر مسجد میں داخل ہونے کے بعد دو رکعت تحید المسجد پڑھنا پڑھی جاتی ہے دو رکعت تحید المسجد بیت اللہ کا جو تحیہ ہے وہ طواف ہے بیت اللہ کا طیہ طواف ہے لہذا وہاں پہنچنے کے بعد دو رکعت پڑھنے کے بجائے ہم سب سے پہلے اپنے طواف کو ادا کرنے کی فکر کریں گے چونکہ ہمارا یہ طریقہ حج تمتو کا چل رہا ہے اور حج تمتو کے اندر انسان عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ پہنچتا ہے لہذا بیت اللہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا جو عمل ہوگا وہ ہمارا عمر کا ہوگا اور عمرے کا یہی طواف ادا کیا جائے گا تو بیت اللہ کا جو طواف سب سے پہلے ہم ادا کریں گے حج تمتو کرنے والے وہ جو طواف کریں گے وہ طواف عمرے کا طواف کہلائے گا اور طواف سے فارغ ہونے کے بعد ہم دو رکعت پڑھیں گے دو رکعت پڑھ کر صحیح کریں گے صحیح پڑھ کر کے اپنے بالوں کو کٹوا کر حلال ہو جائیں گے اس طریقے سے ہمارا احرام اتر جائے گا بیت اللہ کا طواف کا مصنون طریقہ کیا ہے بیت اللہ کے طواف کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم بیت اللہ کے طواف کے لیے جو حضر اسود کے سامنے براؤن لیٹی اور براؤن لائن بنی ہوئی ہے وہاں پہنچ جائیں گے ہم اور وہاں پہنچ کر حضر اسود کو اپنے دائیں طرف رکھیں گے اور پہلے نیت کر لیں گے طواف کے اندر نیت کرنا ضروری اور فرض ہے کیونکہ طواف عبادت ہے اور بہت عظیم عبادت ہے بہت عظیم عبادت ہے ان بعد میں آئے گا طواف کا کیا فضلت ہے موقع ہوگا تو ابھی تو ہم نفسِ طواف کو سمجھ لیں نفسِ طواف کا طریقہ سمجھ لیں تو عبادت ہے اور ہر عبادت سے پہلے نیت کرنا ضروری ہوتا ہے لہذا نیت کریں گے نیت کیا کریں گے اگر عربی کے اندر یاد ہو تو عربی کے اندر ورنہ اردو گجراتی انگلش کے اندر اس کا مفہوم ادا کر دیں اللہ مدنی ارید و طواف بے تقل الحرام فیصر ہلی و تقبل ہُمنی صبع اشواطن للہ السب اے اللہ میں آپ کے گھر کے طواف کا ارادہ کرتا ہوں آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے بس بالکل آسان اللہ میں آپ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں آپ اس کو آسان فرما دیجیے قبول فرما لیجئے بالکل آسان اپنے زبان کے اندر کرنے چاہیں تو اپنی زبان میں کر لیں اور نیت کا تعلق اصل دل سے ہوتا ہے ہر عبادت کے اندر نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اسی قبر اب بیت اللہ کے طواف کے لیے حاضر ہوئے ہیں اصل نیت کا تعلق دل سے ہے دل سے نیت کرنا ضروری ہے باقی زبان سے بھی اگر نیت کر لی جائے تو بہت اچھا ہے اور اگر زبان سے اتفاق سے نیت نہیں کر سکا زبان سے الفاظ نہیں کر ادا نہیں کر سکا لیکن دل کے اندر نیت ہے تو کافی ہے اب نیت کرنے کے بعد ہم حجر اسود کے سامنے آئیں گے براؤن لکیر کے اوپر حضر اسود کی طرف متوجہ ہو جائیں گے ہمارا سینہ اس وقت بیت اللہ کی طرف ہوگا اور بیت اللہ کی طرف حضر اسود کے سامنے کھڑے ہوں گے مردوں کے لیے مصنون طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے قریب اٹھائیں اور اس طریقے سے اٹھائیں جس طرح ہم نماز کے اندر تقبیر تحریمہ کے لیے اٹھاتے ہیں نماز کے اندر تقبیر تحریمہ کہنے کے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اس طرح ہمارے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی بیت اللہ کی طرف ہوگی اس وقت ہمارا چہرہ اور سینہ بھی بیت اللہ کی طرف ہوگا حضرت کے سامنے کھڑے ہوں گے ولی اللہ الحمد یہ تو کہنا بہت افضل ہے بسم اللہ اللہ اکبر ولی الحمد بسم اللہ اللہ اکبر ولیلّہ الحمد یہ کہنا ہے اور اس کے بعد اگر دعا یاد آ جائے اور یاد رہے تو یہ دعا پڑھ لینا ہے بسم اللہ اللہ اکبر ولی الحمد الصلاۃ والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریف یا بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے بعد شریف اور اس کے بعد یہ دعا اللّہ مََََََ اِمان امبیکا و وفا امب و اتباً سنتِ نبی کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ امان امبا اے اللہ آپ کے اوپر ایمان لاتے ہوئے وہ وفا امب عہد کا اور آپ سے جو عہد کیا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کیا ہے عہد السط السط و برب کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ہم نے عالم ارواح کے اندر جواب دیا ہے کالو بلا اے اللہ آپ ہمارے رب ہے تو اللہ کے سامنے حضر اس حضر اسود کے سامنے حاضر ہو کر اسی عہد کی وفاداری کا اقرار کرنا ہے انشاءاللہ موقع رہا تو حضر اسود کے اندر کیا ہے اور حضر اسود کے سامنے حاضری کے وقت ہمارے دل کی کیا کیفیت ہونی چاہیے انشاءاللہ شاء آئندہ آئے گا تو اسی عہد کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم دوبارہ بیان کر رہے ہیں اور اسی کی وفاداری کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ آپ سے جو عہد کر کے آئے تھے عالمِ علس میں عہدِ علس کا ہم نے جو اقرار کیا تھا اسی کی وفاداری کرتے ہوئے اس وقت حاضری ہو رہی ہے وہ وفا امب عہد کا وہ اطباع عن سنت نبی کا علیہ وسلم اور اللہ میں آپ کے گھر کا جو دعاف کر رہا ہوں یہ آپ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی اور آپ کے اتباع کے ارادے سے کر رہا ہے اور اس کے بعد ہم اپنا دعاؤ شروع کریں گے تو اس وقت تک ہمارا سینہ ہمارا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہوگا بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے استعلام کرنا ہے استعلام کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بالکل حضر اسود کے قریب ہوں اور کسی کو تکلیف دیے بغیر حضر اسود کو جا کر چوم سکتے ہوں تو استعلام کر لینا ہے لیکن اس وقت ذرا ایک بات کا یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ چونکہ ہم احرام کی حالت میں ہیں اور حضر اسود کے اوپر عام طور پر عطل لگا ہوا ہوتا ہے خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے اگر ہم اپنا ہاتھ حضر اسود کے اوپر رکھیں گے تو ہمارے ہاتھوں کے اوپر خوشبو کے لگ جانے کا احتمال ہے بلکہ یقین ہے تو ایسے وقت کے اندر بہتر یہی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ہم دور رکھیں اور دور ہی سے استلام کر لیں اپنا چہرہ بھی حضر اسود کو نہ لگائیں تاکہ چہرے کے اوپر بھی خوشبو نہ لگے تو اگر قریب ہوں اور احرام کی حالت میں نہ ہو تب تو باقاعدہ استعلام کر لینا ہے اور اگر احرام کی حالت میں ہوں تو اپنے ہاتھوں کو اس وقت حضر اسود کے اوپر رکھنے کے بجائے دور ہی سے اپنے ہاتھوں کو حجر اسود کی طرف کر دیں گے اور یہ خیال کریں گے کہ ہمارا یہ ہاتھ حضر اسود کے اوپر رکھا ہوا ہے یہ خیال اور تصور کر کے کہ ہمارا ہاتھ حضر اسود کے اوپر رکھا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ولی الحمد کہہ کر اپنے ہاتھوں کو چوم لیں گے اور اپنے ہاتھوں کو چوم لینا یہی اجتلام حضر اسود کے قائم مقام ہو جائے گا بس یہ ہو گیا اب استعلام کے بعد وہیں کھڑے کھڑے براؤن لکیر کے اوپر اور براؤن لائن کے اوپر ہی اپنا چہرہ اور اپنا سینہ بیت اللہ کی طرف سے ہٹا کر سامنے کی طرف کر دیں گے اور وہیں کھڑے ہو کر سامنے کی طرف اپنا سینہ کر کے اپنے اس طواف کے چکر کو شروع کرنا ہے اتنی بات ذرا ذہن میں رہے کہ جب ہم طواف کریں گے انشاءاللہ شاء گا طریقہ آئے گا طواف کے دوران میں اور جیسے ہی ہم براؤن لکیر سے آگے بڑھنے کا ارادہ کریں گے اسی وقت اپنا چہرہ اور اپنا سینہ بیت اللہ کی طرف سے ہٹا کر خاص کر سینہ بیت اللہ کی طرف سے ہٹا کر سامنے کی طرف کرنا ہے طواف کے وقت میں بیت اللہ کی طرف سینہ کرنا بالکل ناجائز ہے اپنے سینہ اور چیسٹ کو بیت اللہ کی طرف کرنا بالکل ناجائز ہے اور اگر اتفاق سے طواف کرتے کرتے ہم نے اپنا سینہ بیت اللہ کی طرف کر لیا تو پھر اس طواف کا لوٹانا ضروری ہوتا ہے اس طواف کا لوٹانا ضروری ہوتا ہے اور یہ لوٹانا بھی صرف امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے اور اگر اتفاق سے ہم نے نہیں لوٹایا اور اسی طرح ہم اپنے گھر واپس آ گئے تو دم لازم ہوتا ہے دم لازم ہوگا یہ بات ذرا ذہن میں رہے اور یہ صرف امام ابو حنیف رحمۃ اللہ کے نزدیک ہے بلکہ ورنہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حمر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو طواف ہی صحیح نہیں ہوتا بالکل طواف صحیح نہیں ہوتا اور بعد میں آنے کے بعد دم کا بھیجنا بھی کافی نہیں ہوتا بلکہ ان کے نزدیک تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ وہاں پہنچیں اور اپنے اس طواف کا اعدا کریں وہاں موجود ہوں تو طواف کا ادا کرنا ضروری ہوگا اور اگر اتفاق سے طواف کو لوٹائے بغیر واپس آ گئے تو ان کے نزدیک دم کافی نہیں ہے امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو دم کافی ہو جاتا ہے ورنہ امثلاث کے نزدیک دم کافی نہیں ہے لہذا طواف کے درمیان میں اس کا بہت خیال کرنا ہے کہ ہم بالکل سیدھے چلتے رہیں بالکل سیدھے ذرا بھی اپنے لائن کو توڑ کر بیت اللہ کی طرف رخ نہ کریں اگر ہم اپنی لائن کو توڑ کر بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ کریں گے اور اپنا سینہ کریں گے تو سینہ کرنے کی وجہ سے طواف کا جو مسنون طریقہ ہے وہ چھوٹ جائے گا اور طواف کا اعادہ اور لوٹانا لازم آ جائے گا اور بڑے مسائل شروع ہو جائیں گے اس لیے اپنا سینہ بالکل سامنے کی طرف کر کے بالکل سیدھا چلتے رہیں چلتے رہیں اور پھر جو طریقہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا اس طریقے کے مطابق اپنے طواف کو پورا کرنا ہے ابھی تو ہمارے طواف کی ابتدا ہو رہی ہے اس طریقے سے ہم اپنے طواف کے چکر کو شروع کریں گے انشاءاللہ پورا طواف کا طریقہ آئندہ عرض کیا جائے گا اللہ تعالیٰ صحیح طریقے کے مطابق وہاں کی حاضری نصیب فرمائے اور صحیح طریقے کے مطابق طواف اور وہاں کا جتنے آداب ہے ان کو بجا لانے کے اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر حاضر ہونے والے کے طواف کو اور وہاں کے حاضر کو اللہ پا قبول فرمائے سبحان اللہ سُبح البحمدہ منشد اللہ الہ اللہ انتف سبحان صحان رب کرب الزماء صفون وسلم سلیم الحمد للہ رب العلم برحمتِ